بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان سن چودہ سو انیس ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے للت القدر للت القدر کے بارے میں چند باتیں ایک تو یہ کہ للت القدر کسی خاص رات کے بارے میں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں جیسے عام لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ستائیسویں کی رات للۃ القدر ہے ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں کہ یہی رات ہے اور آگے پیچھے کوئی رات نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے للت القدر سارے ہی رمضان میں بلکہ بعد حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ سارے سال میں پورے سال میں کوئی نہ کوئی رات ایسی ہوتی ہے جو لہلت القدر ہے پھر زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ وہ پورے رمضان میں کوئی رات ہے پھر زیادہ تر خیال یہ ہے کہ وہ آخری عاشرے میں ہے پھر زیادہ تر خیال یہ ہے کہ تاک راتوں میں ہے یہ خیالات ہیں اللہ تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح فیصلہ فرما دیا ہو ایسے نہیں لوگوں کے خیالات ہیں کچھ سوچ سوچ کر کچھ باتیں نکال لی ہیں کہ شاید یہ ہو شاید زیادہ تر کہتے ہیں خیال یہ ہے زیادہ تر خیال یہ ہے نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کسی خاص رات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں بدلتی رہتی ہے یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کسی نے فون پر پوچھا کہ کوئی ایک رات ہے معلوم نہیں مگر ہے ایک ہی ہمیشہ وہی وہ ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ بھی ساحل نہیں وہ بدلتی رہتی ہے کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی نمبر دو رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے للت القدر کے علم دیا تھا کہ فلاں رات ہے تو علم دیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معین کر دی اللہ تعالی نے کہ ہمیشہ وہی وہ ہوا کرے گی بلکہ مطلب یہ کہ کچھ علامات اللہ تعالی نے بتا دی رات کے شروع ہی میں پتہ چل جائے ان علامات سے کہ جس رات کی ابتداء میں ایسی ایسی علامات ہوں اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ وہ للت القدر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا تھا مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ علم واپس لے لیا فرمایا کہ یہ علم واپس اٹھائے جانے میں تمہارے لیے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم واپس لے لیا دینے کے بعد واپس لے لیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا علم نہ ہونے میں کوئی چھوٹی سی بہتری نہیں ہے بہت بڑی بہتری ہے لینے کے بعد واپس لے لیا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حالات سے خوب علیم و خبیر ہیں ان کی بہتری اسی میں ہے کہ انہیں اس کا علم نہ ہو کہ کون سی رات ہے یہ سوچا جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم نہیں ہوا ایک علامت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مگر رات گزر جانے کے بعد جب گزری گئی تو پھر اس میں یہ تو ہو سکتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا گزر گئی تو آئندہ کے لیے وہ سوتے ہی رہیں گے تو وہ تو گزر ہی گئی ہاتھ سے گئی چلیے اب تو اب کیا کر لیں اب تو سوتے ہی رہو تو اور زیادہ غفلت پیدا ہوگی نمبر تین جب اس کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا تو دوسرے لوگوں کا کچھ کوشش کرنا تو وہ رات کون سی ہے ایک تو یہ کہ کوشش کرتے کرتے جو چیز دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے تو اس میں نفسیاتی اثر شامل ہو جاتا ہے کچھ علامات خود ہی شاید لوگوں نے بنا رکھی ہوں گی باہر نکل کر ستاروں کو دیکھتے رہتے ہوں گے ستارہ کوئی کدھر کو جا رہا ہے کوئی کدر کو جا رہا ہے کوئی ستارے شیاطین پر سے چھوڑے جا رہے ہوں گے ایک دو دیکھ لیے کہ ستارہ کوئی ادھر سے مشرق سے چھوٹا مغرب کو جا رہا ہے شور مچا دیا یہ للات القدر آج ہم نے للات القدر دیکھی ایک خاتون نے کئی سال کی بات ہے مجھے بتایا کہ رات جو گزر گئی ہے یہی للات القدر تھی تم سے پوچھ رہی تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا تو نہیں دیکھ لی وہی کافی ہے بھلی یا اللہ نے دیکھ لی بس وہی کافی ہے ہم جیسے لوگوں کو کیا معلوم کہ کون سی ایک نے تو ابھی اسی رمضان میں یہ بتا دیا میرے بارے میں کہ اسے خبر تو ہے مگر بتاتا نہیں بتائے گا بھی نہیں مگر بک کی بات ہے کہ اسے معلوم ہے ایسے ایسے لوگ ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم علم نہیں رہا تو دوسرا کون ہے کہ اسے اس کا علم ہو جائے اور ایک بات یہ کہ یہ سوچ لیں کہ اگر علم ہو جائے تو پھر آپ کریں گے کیا وہ یہی کر لیں کہ علم ہو یا نہ ہو لالت القدر ہو ہوگی یا نہیں ہوگی اگر معلوم ہو جائے یقینی طور پر کہ یہ رات للاۃ القدر ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے للاۃ القدر کو پا لیا تو وہ یہ دعا مانگے اللہ انََََََََََ کافب الحف عنی یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے اب ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے مرتفع فرما دیا پھر یہ کیوں کر فرما دیا کہ کوئی لہلت القدر کو پالے تو پھر یہ دعا کرے تو اسے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ پا بھی لیتے ہیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو اس کی حقیقت سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا علم مرتفع نہ ہوتا للت القدر کا علم اگر مرتفع نہ ہوتا اور اس کے معلوم ہونے کا کوئی امکان ہوتا پھر اگر آپ پا لیتے اور معلوم ہو جاتا تو کرنے کا کام کیا تھا پر کرنے کا کام یہ تھا کہ دوسری زیادہ نفر عبادات کی بجائے گناہوں سے معافی مانگیں اور گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کریں اور آنے مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما ہے کہ اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم کن لوگوں کے لیے اللہ دین اسلحو وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتے ہیں جس کا چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ایسے کہہ رہا کہ یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے وہ تو ایسے دنیا میں جیسے کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا رہے مخالفت کرتا رہے اسے نقصان پہنچاتا رہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہے کہ بھائی معاف کر دے پھر نقصان پہنچا دیے پھر معاف کر دے پھر مخالفت کر دی پھر معاف کر دے مطلب یہ ہے کہ اگر پتہ چل جاتا اس کا علم مرتفع نہ ہوتا پھر اس میں کرنے کا کام کیا تھا وہ کرنے کا کام یہ تھا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا اپنے اللہ سے عہد کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک ہماری حیات ہے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے نفس اور شیطان کے مقائد سے برے ماحول برے معاشرے سے ہماری حفاظت فرماؤ ہماری پوری کی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق بنا لے یہ دعا کی جائے اس کے مرتفع کرنے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا علماء نے اس کی کئی ماصلاتیں لکھی ہیں پوری ماسلات تو اللہ کے رسول ہی جانیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانیں بہرحال علماء نے کچھ تھوڑی سی میصلاتیں لکھی ہیں یہ ماصلات ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے للت القادر تو اس رات میں تو ساری رات جاگتے رہتے اور آگے پیچھے سب سوتے رہتے تراوی بھی نہ پڑتے شرفرد نماز بھی نہ پڑتی بس وہ ایک رات ہے اس میں سب بخش سو جائے گی تو ہوشیار رکھنے کے لیے ہر رات کے بارے میں یہ امکان ہے کہ یہ ہو ہو ہوشیار رہو ہوشیار ہر وقت ہوشیار رہو ہر شب شب قدر است اگر قدر بیدانی اے چی از شب قادر نشانی ہر شب, شب قدر اگر قدر ارے اللہ کے بندے تو کیا نشانیاں طلب کر رہا ہے کہ شب قدر کی نشانی شب قدر کی نشانی پھر باہر نکل نکل کر بار بار دیکھ رہا ہے شب قدر آج ہے یا نہیں کیا نشانیاں شب قدر کی طلب کر رہے ہو اگر تیرے دل میں کچھ فکری آخرت ہے اگر تیرے اندر کچھ اللہ کی محبت ہے تو ہر شب شب قدر ہے ہر شب انہوں نے جو فرمایا کہ ہر شب شب قدر ہے اس کا مطلب بلکہ اور عام یہ ہے کہ ہر لمحہ شب قدر ہے ہر لمحہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے اپنے محبوب کی رضا کی تعلب میں سر گردان رہے سر گردان تو ایک حکمت تو یہ بتائی جب پتہ نہیں ہوگا تو ہر وقت یہ احتمال ہوگا کہ شاید آج ہی رہ القدر ہے تو لگے رہیں گے ٹوٹی پھوٹی کوشش جتنی ہو سکتی ہے جیسی ہو سکتی ہے اس میں کمی نہ کریں دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر پتہ چل جاتا تو بہت سے لوگ اس میں بھی گناہ نہ چھوڑتے اور نہیں تو کم از کم داڑھی تو منڈائی لیتے یا کاٹ لیتے یا منڈا لیتے جس کو یہ لد پڑ جاتی ہے نا داڑھی منڈانے کٹانے کی یہ مرض کچھ لا علاج سا معلوم ہوتا ہے البتہ افغانستان کا لگ جائے تھپڑ روشن دماغ جیسے اطالب علم نے کسی کے تھپڑ لگایا اس کا دماغ روشن ہو گیا بغیر اس کے یہ مرض جاتا نہیں ہے عورتوں میں بے پردگی کسی عورت نے پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہے لہلت الفادر پھر کسی ذات سے پردہ نہیں کیا بہنوئی نندوئی سے پردہ نہیں کیا دیوروں جیٹھوں سے ہنس ہنس کر باتیں گرتے رہیں افطاری کے وقت میں سب اکٹھے ہو کر بڑے مزے اڑاتے ہیں اور سہارے کے وقت میں بھی خوب مجلس بازی ہوتی ہے پردہ نہیں کیا یا داڑھی منڈالی لی یا کٹالی یا اس رات میں بھی داڑھی جو پیرے سے مونڈی ہوئی تھی اس کو برقرار رکھنے کے عظم باقی ہے تو کوئی اب بھی مڑا ہی رہا ہے یا گٹا رہا ہے یا رات ہے اس کی پتہ چل گیا کہ یہ للت اور قدر ہے تو پھر ٹی وی بھی دیکھتا رہا غیبت کرتا رہا غیبت سنتا رہا ٹخنے ڈھانکے رکھے گناہ تو بہت سے ایسے ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے ان کو گناہوں کی فہرستی سے نکال دیا ہے لہلت اور قدر کے علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا نافرمانی کرتا تو اس پر عذاب بہت سخت ہوتا بہت سخت عذاب ارے نالائق تو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ لال القدر ہے پھر اللہ کی بغاوت نہیں چھوڑ رہا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا تو اس پر بہت سخت عذاب یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ بندوں کو سخت عذاب سے بچا لیا اس لیے اس کے علم اللہ تعالی نے واپس لے لیا پتہ ہی نہیں چلے جیسے کرتے رہیں تو شاید کبھی سدھر ہی جائیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ جو میں نے بتایا کہ روزانہ جتنا ہو سکے ہر رات کو للاۃ القدر سمجھ کر جتنی عبادت ہو سکے کریں اس عبادت میں ایک تو میں نے تفصیل یہ بتا دی کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اللہ سے وعدہ بھی کریں دعا بھی کریں یا اللہ تو بچا لے اگر تیری دستگیری نہیں ہوئی تو ہم نہیں بچ سکتے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یا اللہ ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی کا کام کرنا تیری دستگیری کس بار نہیں ہو سکتا ایسے دعائیں کیجیے یہ تمام عبادات کی بنیاد یہ ہے تمام عبادات کی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر للت القدر کو پا لیتے تو کیا کرتے وہی دعاج میں نے بتائی ہے کہ یا اللہ معاف فرما دے اس کے بعد جو نفل عبادت پھر مزید کر سکیں کیا کریں اس کی کوئی تعین نہیں نفل نماز پڑھیں تلاوت کریں دروش شریف پڑھیں یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں یا دل ہی کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات عظمت شان جلالت شان ایسی چیزیں سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں اتارنے کی بڑھانے کی کوشش کریں جو بھی ہو سکے اور مزید اس میں یہ کہ نفر عبادت کرنے کے لیے لوگ دو قسم کی خرابیاں کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مساجد میں عبادت کرتے ہیں جس رات کے بارے میں ان کے خیال میں کوئی آ جاتی ہے بات کہ یہ رات کوئی بڑی رات ہے مبارک رات ہے تو مسجد میں جمع ہوتے ہیں یہ غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل عبادت کا خواب خوب و نماز نفل ہو خطبی تسبیحات ہوں تلاوت ہو ہر نفر عبادت اس کا ثواب مسجد کی بجائے گھر میں زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے نوافل اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور کتنی مشکل ہوتی تھی گھر میں پڑھنے میں کمرہ تھا بہت چھوٹا اتنی گنجائش نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی بھی رہیں اور آپ کے لیے سجدے کی جگہ بھی ہو اتنی گنجائش نہیں تھی بہت چھوٹا تھا اور رات میں چراغ نہیں جلائے جاتے تھے سوتے وقت چراغ نہیں جلاتے تھے آج تو لوگ ساری ساری رات بتیاں جلاتے رہے تھے وہ جب تک ضرورت ہوتی چراغ جلاتے اور جب سونے لگتے چراغ گل کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافل نماز شروع کرتے اپنے کمرے میں رکو بھی کر لیا قیام کر لیا رکو کر لیا اب جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں تو ان کے پاؤں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ کے سجدہ کہاں کریں پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے وہ اپنے پاؤں سے میٹ لیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہوتے تو وہ پھر پاؤں پھیلا لیتی اتنا تکلف تو سویا ہوا انسان ہے اس کی تو بہت زیادہ رعایت کرنا چاہیے کہ سوئے ہوئے کی نیند میں راحت میں آرام میں کیوں خلل آئے یہ بات تھی کہ بھی گھر میں ایسے کریں کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کے راحت میں خلل نہ ہو اس کے باوجود گھر میں نفل عبادت ہے مسجدوں میں نہیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زحمت ہو رہی ہے بار بار پاؤں سمیٹ رہی ہیں پھر پھیلا رہی ہیں پھر سمیٹ رہی ہیں پھیلا رہی ہیں اور مسجد اتنی قریب کہ حجرہ مبارکہ سے پاؤں نکالیں تو مسجد میں یہ بھی نہیں کہیں کو دور تھی بالکل قریب متصل مسجد کون مسجد ناباوی جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار رکعات پڑھنے کا ہے ایک رکعت کا ثواب ایک ہزار کا ہے شاید بعض روایات میں دس ہزار کا بھی ہے غالباً شاعریات تو ایک ہزار کی ہے پر اتنا بڑا ثواب ہے اور اس کے باوجود آپ تہجد کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اپنے گھر میں پڑھتے تھے ایک بیدا تو آج کے مسلمان نے یہ بنا لی کہ مسجدوں میں جاتے غذر یہ بیان کرتے ہیں کہ گھروں میں نیند آتی ہے ارے تو عبادت اتنی ہی گر جتنی شرح صدر سے طیب خاطر سے ہو سکے آرام سے شوق و ذوق سے ہو سکے اور عبادت تو وہی قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے قانون کے خلاف کر کے بدعت کی صورت اللہ کی مخالفت کی صورت اختیار کر کے اگر آپ ساری رات بھی جاگتے رہے ساری رات روتے رہے تو ثواب نہیں عذاب ہے عذاب کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا جتنی دیر ہو سکتا ہے آرام آرام سے وہ کر لیں اس کے بعد سو جائیں ایک ادھر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گھروں میں نیند آ جاتی ہے تو عبادت کرتے کرتے سو گیا تو تیرا سونا بھی عبادت اللہ کا نام لیتے لیتے نیند آ گئی تو خراٹے لیتے رہو تیری پوری کی پوری نیند ساری رات اور عبادت بھی اللہ تعالی لکھ لیتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق تو سو رہا ہے اس سے بڑا اور کیا کرم ہوگا دوسرا اور یہ بتاتے ہیں کہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں شور مچاتے ہیں کوئی ادھر سے چیختا ہے چلاتا ہے کوئی ادھر سے روتا ہے چیختا ہے تو یہ بھی بہت بڑی حماقت کی بات ہے بچوں کے رونے پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب خوشیا کو روا ب اشی و رق بال و روز ل اگر چار قسم کی مخلوق نہ ہوتی لبان خوش بہ بشی خ ربلی العذاب صدا چار قسم کی مخلوق نہ ہوتی تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ کر دیتے چار قسم کی مخلوق ہے ان پر اللہ تعالیٰ کو رحمت آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ذرا مہلت دے رہے ہیں گناہ کو معاف تو نہیں کریں گے آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی شاید کبھی بھی دنیا کا بھی ہو جائے مگر کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں ان چار قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ان پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ ایسا اگر عذاب آ سب کو غرق کر دیا دھنسا دیا زمین میں یا پتھر برسایا تو یہ بچے بھی مر جائیں گے ان پر اللہ کو رحم آتا ہے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ جس مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ رہا ہے آپ ان کو چھوڑ کر کے یہاں عبادت کریں گے عبادت قبول نہیں ہوگی بےدعت کرتے ہیں مسجد میں بھاگ جاتے ہیں وہاں تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے حضرت سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں مفتی محمد شفیع صاحب اور رحمہ اللہ نے جا کر درخواست کی کہ حضرت میرا بچہ روتا ہے تعویز دے دیں وہ حضرت مفتی صاحب کے استاذ تھے دیوبند میں بچہ روتا ہے تعبیض دے دیں فرمایا ہے کہ میاں رونا تو چاہیے ہم بڑوں کو ہم نہیں روتے تو بچے کو تو رونے دو بچوں کو رونے دیا کریں بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ بچے کو رونے نہیں دیتے ذرا رویا ٹوٹی ٹھونس ہو اس کے منہ میں ذرا رویا ٹوٹی ٹھونس ذرا رویا ٹوٹی ٹھونس اس کے منہ میں وہ شیطان کی ٹونٹی وہ جو بوتل پر چڑھا کر ٹھونسو ہو منہ میں ٹھونسو ہو منہ میں ایک خرابی تو ایک بچوں کو رونے نہیں دیتے اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں ان کے رونے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے دوسری ایک رو کر بچہ ورزش کرتا ہے اس کی آواز ہاتھ ہاتھو بھی ساتھ لگاتا ہے پورے جسم کی اندرونی بیرونی سب آدھا کی ورزش ہوتی ہے یہ اسے ورزش نہیں کرنے دیتے اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ کہیں زیادہ طاقت آ تو خدا نخواستہ جہاد پر نہ چلا جائے شہید نہ ہو جائے ڈرتے ہیں تو ورزش نہیں کرنے دیتے تیسری خراب یہ کہ جب بھی رہے میں شیطان کی ٹونٹی ٹھونس دو تو اس کو پلا پلا کر پلا پلا کر پلا پلا کر میدہ خراب دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے ایک حکیم صاحب تھے پنجاب میں میاں والی میں تو وہ یہ ان نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ شیطان کی ٹونٹی اس کے منہ میں ٹھونستے رہتے ہیں جیسے بچہ آئے بچہ روتا ہے بیٹ کرنے کے لیے یہ شیطان کی ٹونٹی اس میں ٹھونس دیتی ایسے ان کی صحت خراب کرتی گھروں میں عبادت کریں ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر لیا کریں یا اللہ کو بچہ بھی روئے تو دیکھیے پھر تیری رحمت کتنی نازل عقل تو ہے نہیں اللہ کی نا نہیں چھوڑتے تو عقل کہاں سے آئے دعا کر دیا کریں یا اللہ کو بچہ روئے تو تیری رحمت کا سبب بن جائے بچوں کے رونے پر تو اور زیادہ رات اکتر متوجہ ہونا چاہیے اس لیے نفر و عبادت اپنے گھروں میں کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ مطلب یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے لوگ قبرستان کو خانۂ خاموشی کہتے ہیں خاموشی ہے ایسے گھروں کو ذکر اللہ سے خاموش بنا دو ایسے مت کرو گھروں میں ذکر اللہ جاری رہنا چاہیے نفل عبادت نفل نماز بھی تلاوت بھی ذکر تسبیحات وغیرہ بھی گھروں میں کیا کریں گھروں کو قبرستان مت بناؤ یہ جو فرمایا کہ قبرستان مت بناؤ یعنی قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے لاہر وہاں مکمل خاموشی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اندر تو سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے بندے قبرستان اپنی اپنی قبروں کے اندر وہی عبادت جو اپنی حیات میں کرتے تھے قبروں میں بھی ویسی کرتے ہیں تلاوت ذکر اللہ نوافل اندر تو سب کچھ ہوتا ہے باہر خاموشی ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ یعنی گھروں میں ذکر اذکار تلاوت نوافل یہ عبادت جتنی بھی نفر عبادتیں ہیں گھروں میں کیا کرو گھروں کو اللہ کے ذکر سے عبادت سے آباد رکھو اور یہ کہ ایک یہ بھی اس میں خامی اور کوتاہی کی بات ہے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ چائے پی پی کر کوئی نسوار لے لے کر کوئی چوٹگیاں لے لے کر کوئی اٹھنا بیٹھنا اٹھک بیٹھک کر کر کے تو اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں تاکہ ساری رات اس میں گزارنا ہے یہ بھی غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت صرف وہ ہے آپ پہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں پہلے تو یہ سوچیں کہ اللہ کی عبادت کریں یا اپنے نفس کی کریں اگر اپنے نفس کی کر رہے ہیں تو, تو چلو جیتنی چاہو کرتے رہو سب تیرا نفس بھی جان میں تو بھی جان ہے اللہ کیا تو اس کا کچھ بھی نہیں بال برابر بھی نہیں وہ تو عداب لکھا جائے گا اور عبادت تو وہ ہے جو اللہ کی عبادت جب اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت تو یہ ہے کہ پوری رغبت سے پورے اشتیاق سے ہمتاً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جتنا کر سکیں وہ کریں اور جب ذرا سی تھکاوٹ ذرا سی بے رغبتی محسوس ہو تو چائے وائے پی کر یا نسوار لے کر نہیں لیٹ جائیں سو جائیں ایک شخص نے حضرت حاکم الما رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت رات کو جب میں ذکر کرتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے کہ نسخہ بتائیں پر بڑا عجیب نسخہ ہے سو جایا کرو سو جایا کرو نسخہ بڑا عجیب ہے سو جایا کرو تو یہ بھی نہیں ہے کہ پھر آپ تو سمجھیں گے چھٹی مل گئی وہ سوتے ہی رہے تو اس کا قصہ بھی سن لیجئے مدینہ منورہ میں ایک قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک عالم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر رات میں سونے سے پہلے فلاں آیت پڑھ لی جائے تو تحجد کے وقت میں آنکھ کھل جاتی میں نے تو خوب پکڑا قاری جی صاحب کو بھری مجلے واہ قاری جی صاحب واہ واہ قاری جی صاحب واہ جب تیری شادی ہوئی تو تو نے کسی بزرگ سے کوئی آیت یا کوئی اور وظیفہ پوچھا تھا کہ ساری رات تو سوتے سوتے نہ گزر جائے کوئی وظیفہ بتا دو وقت پر آنکھ کھل جائے شادی کے لیے تو ساری رات جاگتے رہے کسی بزرگ سے وظیفہ نہیں پوچھا وظیفے کے بغیر ہی جاگتے رہے تیرے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھی نہیں جتنی بی بی کی خواہش ہے اتنی محبت بھی نہیں حاصل یہ ہے کہ چائے پی پی کر نسواریں لے لے کر چوٹکیاں لے لے کر جاگنے کی بجائے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور رحمان فص عربی خبیرہ کسی باخبر سے تعلق رکھنے اپنے حالات بتایا کریں اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی کوشش کریں کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کریں یہ کام کرنے سے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ یہ محبت کریں اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے فرمایا مرونی من من فصوف قومی یوحبو ہوں ارے اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے اللہ کی نافرمانی سوچ لو اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا فرمائیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے ذکر فرمایا بندوں کی محبت کو بعد میں جو اللہ کی نافرمانیوں فرمانیوں سے بچتا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کی تو محبت تھوڑی سی ہے دراصا کہہ دیا ہے کہ بس میں تیرا فرما بردار ہوں درآ اللہ کی محبت اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلکہ مرنے سے پہلے اس وقت میں بھی یہ بشارت ملتی ہے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی ملے گی یا مرضیہ, راضيتم مرضیہ یہ کہا جائے گا کہ میرے بندے دنیا میں تو مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا آج تو راضیہ تیری رضا ہماری رضا سے مقدم ہے پہلے راضیہ بعد میں مرضیہ ہم تجھے راضی کریں گے راضیہ تیری رضا کی ہم رعایت کریں گے تو راضی رہے گا راضی بندے کی رضا کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے تو راضی رہ گیا تو راضی ہو گیا تو ہم بھی تجھ سے راضی ہیں مرضی ہیں بعد میں تُو, تو راضی ہو جائے بتا راضی ہو جائے جو چاہے جیسے کہے تیری رضا کے مطابق کریں گے ایسے ہی خوب ہوں اللہ تعالی نے اپنی محبت کو پہلے بیان ان فرمایا میری محبت ان پر ہوتی ہے میری محبت کا پرتو یہ پڑتا ہے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کی محبت بھی مجھ سے بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ نسخے جو محبت پیدا کرنے کے ہیں ان سے محبت پیدا کریں محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو پکڑ پکڑ کر لوگ سنائیں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں ابھی کچھ اور کریں گے کچھ اور کریں گے ایسے جذبات پیدا ہوں تو یہ تو طریقہ صحیح ہے محبت تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ڈیدا تو قطر میں ہم جاگ لیے اور بعض لوگ تو اس کی جماعتیں بھی کرتے ہیں وہ اور بھی بڑی بیدات ہے نفل جماعت سے پڑھنا گناہ ہے نفل تو اکیلے اکیلے گھر میں پڑیں ایسے ایسے بدعات کر کے غلط طریقے اختیار کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو فریب نہ دیا کریں اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں لہلت اور قدر کی فضیلت حاصل کرنے کی سب کو اشتیاق بھی عطا فرمائیں اور اس کا طریقہ بھی جو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس طریقے سے اشتیاق پیدا کریں ہر قسم کے گناہوں کی چھوڑنے کی کوشش کریں متوجہ ہو جائیں اللہ سے محبت مانگا بھی کریں دوسرے بات کہ آج کل بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید ایک دوسرے سے کہہ بھی رہے ہوں گے کہ عید کس دن ہوگی رمضان 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا یہ باتیں سوچ رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ حساب بھی لگا رہے ہوں گے حساب پر ایک قصہ یاد آ گیا چیف نیویگیٹر تھے پی آئی اے کے عبدالعزیز حوالدار بنگلہ دیش کے تھے وہ یہاں اذان دیا کرتے تھے اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ چیف نیوی گیٹر ہوں یہ بتاتے تھے کہ یہاں دارالفتاح کا نام لے کر بتاتے وہاں کا مؤذن ہوں ایک بار نماز میں آئے تو ایک انگریزی کی کتاب بھی ان کے پاس تھی شاید میں نے پوچھ لیا کیا ہے یا انہوں نے خود ہی بتایا کہتے ہیں کہ میں اس میں دیکھنے لگا ہوں کہ عید کس دن کی ہوگی ان کو اپنی چھٹی وغیرہ کی وجہ سے شاید کوئی کام ہوگا عید کب ہوگی چاند کب نظر آئے گا میں نے کہا آپ تو کتاب لیے پھرتے دیکھتے ہیں میں ایسی زبانی بتا دیتا ہوں چند لمحوں میں میں بتا دیتا ہوں کہ کب ہوگی میں نے بتا دیا اس کے بعد انہوں نے وہیں میرے سامنے کتاب کھول کر اس میں جو دیکھا تو اس میں بھی وہی بات جو میں نے بتائی تھی میں نے کہا کہ اگر کتاب میں اس کے خلاف ہوتا تو میری بات پھر بھی کتاب سے زیادہ محقق ہے کتاب غلط ہو سکتی ہمارے علوم کے مقابلے میں یہ جو تمہارے انگریزوں کے علوم میں کچھ بھی وقت نہیں رکھتے قصہ شروع ہو گیا تو چلیے ایک دو قصے اور بھی بتا دوں بحری جہاز کے کپتان ان سے میں نے ایک بار پوچھا وہ اپنے جہاز پر تھے میں نے ان سے یہ پوچھا ٹیلی فون کر کے کہ آج عصر کا وقت جو ہے مس لین کا کی وجہ ہوگا کہنے لگے کئے کہ بجے تھا وقت گزرنے کے بعد میں نے پوچھا ان سے کہ آج کئے بجے تھا ایسے ان کا امتحان لینے کے لیے یہ کالجوں یونیورسٹیوں کے لوگوں کے میں کبھی کسی زمانے میں امتحان بہت زیادہ لیا کرتا تھا اب ان کو معاف کر دیا اب امتحان لینے چھوڑ دیے آج کے بجے تھا مسلین کا وقت کہنے لگے اب تو وقت گزر گیا کل لگاؤں گا میں اس کے لیے کوئی اپنا آلہ لگاؤں گا دیکھنے کے لیے پھر دیکھ کر اس آلے کے ذریعہ پھر میں بتاؤں گا کہ اتنے بجے ہوا ہے مس رین کا باؤں میں نے کہا چلیے اب تو گزر گیا تو اب آپ کل کا بتا رہے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کل کئی بجے ہوگا مس لین کا وقت آپ لکھ لیں دیکھ کر مجھے بتائیں دوسرے دن انہوں نے دیکھ کر مجھے بتایا تو بالکل وہی جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا وہی بتایا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو ہمارے یہ چیز معلوم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے بڑے قیمتی آلات ہوتے ہیں بہت قیمتی حالات ہوتے ان کی مدد سے ہم لوگ دیکھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں آپ وہی بیٹھے بیٹھے کیسے کر لیتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسی زبانی حساب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ایسی طرح شغل کے طور پر کرنا ہو تو لکڑی کا رو دائرہ وہ ہم بنا لیتے ہیں اور اگر ویسے لکڑی کا بنانا مشکل ہو تو کاغذ پر بنا کر اس کو کسی لکڑی وغیرہ پر چشمہ کر لیتے ہیں ایک اس میں ڈوری ڈال لیتے ہیں پانچ چھ انچ کی لکڑی اور ایک ہلکی سی ڈوری ہمارا تو یہ خرچ آتا ہے اور کچھ بھی خرچ نہیں آتا لگایا اور بتا دیا بہت حیران ہونے لگے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسے ہی اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یہاں داخلہ لے لیں تو ہم آپ کو پڑھا دیں گے اب قصے تو بہت یاد آ رہے ہیں کیا کیا بتائیں وہ ایک جو اس کا قصہ ہے بیسٹ انڈیز دار لفتا کی چوکٹ پیر یہ قصہ کیا بھی سنا یا نہیں بیسٹ انڈیز لفتاح کی چوکھٹ پر یہ اس کا عنوان ہے انوار رشید کی غالباً دوسری جلد میں ہیں پہلی میں پہلی میں آ چکا ہے آپ لوگ کچھ دیکھا بھی تو کریں ایسے ہی باتیں سنتے رہتے ہیں کتابیں کچھ دیکھا کریں تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حساب تو الحمد ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ان کے کروڑوں کروڑوں کے آلات وہ اتنا کام نہیں کر پاتے جو ہم بیٹھے بیٹھے کر دیتے ہیں مگر چاند کے بارے میں حساب کا کوئی اعتبار نہیں جو شریعت نے اصول بتایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا حساب کا اعتبار نہیں شہادت ہوگی شہادتیں قبول کر لی گئیں تو چاند ثابت کہہ گا اور اگر شہادتیں رد کر دی گئیں یا کوئی شہادت ہوئی نہیں تو یہی حکم ہے کہ یوں ہی سمجھنا ہوگا اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا کہ چاند نہیں ہوا اس لیے میں نے ان کو حوالدار صاحب کو یہ تو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شہر آپ اپنے کسی مصلاحت سے کوئی آپ کو کام ہوگا چھٹی وغیرہ میں کوئی کام آپ نے کوئی سوچا ہوگا اس لیے آپ نے حساب مجھ سے بھی میں نے بھی بتا دیا آپ نے بھی کتاب میں دیکھ لیا وہ بات ہو رہی الگ شہران اس حساب کا وہ اعتبار نہیں چاند کے معاملے میں یہ نہ سمجھ رہے کہ کسی حساب کا بھی اعتبار نہیں ہے صرف چاند کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں شریعت کا شریعت نے حساب کا اعتبار نہیں کیا یہ بات شروع ہوئی تھی کہ خیالات آ رہے ہوں گے کہ رمضان 29 کا ہو یا 30 کا بعض لوگ تو سویوں کے عاشق سوچ رہے ہوں گے کہ 29 ہی کا ہو جائے تو اچھا ہے سویاں کھائیں گے اور معنقع کریں گے سیویوں سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے معانقے کرنے کا پھر معانقے کرنے کی اگر تفسیر بتا دی تو بات لمبی ہو جائے گی اور شاید وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بھی ذرا کچھ بلند ہے تھوڑی سی وہ بہت عجیب تفسیر ہے معانقے کرنے کی کبھی سنی ہے نہیں سنی اچھا چلیے یہ پرانے پرانے جو حاضر باش رہتے ہیں نا حاضر باشی کا فائدہ تو یہی ہے اور جو کبھی کبھار کہیں بھول کر آ گیا سال میں ایک آدھ بار تو اس کے پلے تو کیا پڑے گا وہ تو بس ایسی کیسی جتنی زیادہ حاضری ہوتی ہے حقائق پھر باتیں بعض باتیں دوسری بعض باتوں کی تفسیر ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علماء نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں القرآن باغ بعض احادیث کے بارے میں الحادیث و توفسر و کی بعض آیتیں دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں حدیثیں بعض دوسرے بعض احادیث کی تفسیر کرتی ہیں اسی طریقے سے کسی کی مجلس میں جانا ہو یا کسی سے اصلاحی تعلق ہو تو اس کی کتابیں انسان پڑھتا رہے کیسٹیں سنتا رہے مجلسوں میں حاضری زیادہ سے زیادہ دیتا رہے تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے پوری بات آگے پیچھے سارا کچھ ملا کر بات صحیح طور پر سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھار کوئی بات کان میں پڑ گئی وہ پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی تو عید کے معانقے بھی اسی میں داخل ہے لوگوں کو سوئیاں کھانے سے زیادہ شوق ہوتا ہے معانقے کرنے کا کیوں ہوتا ہے وہ بات آج نہیں چھیڑوں گا ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے کبھی بتایا تھا پھر کبھی کئی خیال آ اللہ نے بات دل میں ڈال دی تو کبھی بتا دوں گا ہے بڑی خطرناک بات بس یہ سمجھ لیں کہ بہت خطرناک ہے بچے اور عید کے معان کون سے وہ تو میں بتاتا رہتا ہوں کئی بار ایسے واقعات ابھی رمضان سے پہلے بھی ایک جمعے پر بتایا تھا یہی کہ ان لوگوں کا ان لوگوں کا پہلے غروب ان کا افتاب ویسے غروب ہوا, ہوا ہے اس لیے کوئٹہ سے ایک بار آ رہے تھے رمضان کے مہینے میں جہاز میں افطار کا وقت جہاز میں ہو رہا تھا میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ افطار کا وقت اتنے بجے ہوگا اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگا افطار کا وقت ایسے بیٹھے بیٹھے زبانی حساب لگا کر قریب میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ تو یہ لوگ اعلان کریں گے تو یہ جیسے اعلان کریں گے تو اس کے مطابق ہوگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگا تو میں نے کہا کہ میں ان سے زیادہ حساب جانتا ہوں اگر انہوں نے میرے وقت کے مطابق بتایا تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے خلاف بتایا تو میں ان سے پوچھوں گا کیسے حساب لگایا آپ لوگوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی ہوئی کہ جو وقت میں نے بتایا تھا بالکل ٹھیک ٹھیک اسی وقت میں انہوں نے اعلان کیا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اس روز اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ عقل دے دی کہ صحیح بتا دیا پتنہ یہاں تو یہ ایک دو منٹ پہلے ہی افطار کرواتے رہتے ہیں پھر اعلان کر دیتے ہیں سارن بجا دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں سوری جو میں نے خود سنا ہے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے بلکہ اور بھی تقریباً پچیس سال پہلے کی بات ہے تو آپ لوگوں کو کسی کو بھی یہ حادثہ کچھ یاد نہیں ہے ہاں دیکھیے وہ کئی لوگوں کو ہیں وہ سائرن بجا دیے بعد میں کہتے ہیں سوری تو ان دنوں میں تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ سوری کی معنی کیا ہے ایسے ہی کہتے ہیں وہ غالط اس سے ہو گیا اب لوگوں کے روزے خراب کر دیے وہ کہتے ہیں سوری سوری تو میں تو سوری کا یہی مطلب سمجھتا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی لڑکی سو رہی ہے مگر یہاں ایک مالد صاحب نے اس کا مطلب اور سمجھ لیا کسی نے ٹیلی فون کی لائن ملائی کسی عورت نے وہ غلط مل گئی جب اس کو پتہ چلا کہ لائن غلط مل گئی ہے تو وہ کہتی ہے سوری تو یہاں مالد صاحب نے کہا کہ سوری تو ہوگی پنجاب میں سوری کہتے ہیں اس کو ساس کو سوری کہتے ہیں اس نے جیسے کہا سوری تو فوراً کہا سوری تو ہوگی یہاں تو ایسے ایسے جواب ملنے اصل بات نہ رہ جائیں لطائف میں یہ کہ بعض لوگ تو اس خوشی میں ہیں اور تمنا میرے خیال میں ختم خواجگاں بھی کرواتے ہوں گے اور الحاجہ بھی پڑھتے ہوں گے کہ چاند ایک دن پہلے ہی نظر آ جائے بلکہ آج ہی نظر آ جائے تو اور بھی زیادہ خوش ہوں گے اسی پر یہ قیاس کر لیں کہ جو لوگ تراوی میں زیادہ زیادہ پڑھ کے جلدی تراوی ختم کر دیتے ہیں نا کوئی سات دن میں ختم کر رہے ہیں کوئی دس دن میں کر رہے ہیں کوئی پندرہ دن میں کر رہے ہیں ان میں بھی یہی بیماری ہے اگر جلدی ختم نہیں کرتے تو ایک مہینہ پورا روزانہ گھسنا پڑے گا پیسنا پڑے گا قوری صاحب کے پیچھے اور جان نکلی جا رہی ہے کھڑے ہوا نہیں جا رہا اور ادھر تجارت کا دوسرے کاموں کا نقصان بھی ہوتا ہے ایک ہی رات لگا کر ختم کر دو پھر اپنے آزادی سے پھرتے رہو ان میں بھی یہی بیماری ہوتی ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ تین روز میں ختم ہوگا دس دن میں ختم ہوگا پندرہ دن میں ختم ہوگا جان چھڑانے کے لیے بہت سے لوگ تو اس پر ہیں کہ جلدی سے چاند نکلائے اور کئی ایک ایسے بھی ہوں گے اللہ کے بندے کہ ایک دن اور مل جائے ایک دن اور مل جائے اس میں روزہ رکھنے کا ثواب تو اتکاف ایک دن کا اور مل جائے رمضان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں اور جو جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق حاصل کرنے کا عبادت کرنے کا ایک دن اور مل جائے یہ تو ہیں لوگوں کے خیالات مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر صحیح تعلق ہو تو وہ کچھ بھی نہیں سوچتا وہ تو اللہ کے سپرد رکھتا ہے جس میں میرا محبوب راضی اسی میں میں بھی راضی جس میں میرا اللہ راضی اسی میں میں بھی راضی اگر میرا اللہ ایک روزہ اور رکھوائے گا تو بسر و جشم اس میں راضی اور اگر میرا اللہ چھٹی کروائے گا سبیاں کھلانا چاہے گا تو اس میں راضی جیسے میرا اللہ راضی میں بھی اسی میں راضی اپنی طرف سے تو کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بندے کو راضی رہنا چاہیے بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہ سوچا کریں کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا جب ہونا ہوگا ہو جائے گا اسی پر راضی رہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا طور پر میں بس اللّہ ببارک عبدک محمد آلی و سلیم الحب صلی کے محمد علی و صحبی اجمعین والحمد لله يا العالمين